so sorry محمود صلی اللہ علیہ کری ہوں یہ حج اور قربانی کے دن ہے حج کے بارے میں جو مختصر کی تاریخ میں نے لکھی ہے وہ جن لوگوں کو دی تو اس میں خاص طور سے جدید کے والوں نے قربانی کے بارے میں جو بات ہے اس کا بڑا ان کو فائدہ ہوا اصل میں اس سنتی انقلاب کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی چھا اور زیادہ تر رہی طبقہ سائنس ٹیکنالوجی بھی چلا گیا بلکہ میرے سامنے گزشتہ چالیس سالوں میں پینتالیس سالوں میں ہمارے ملک کا جو خلاصہ تھا تو لوگ میڈیکل انجینئرنگ میں یہ آ ابھی جو نئی چیزیں آ گئی ہیں نئے نئے مضمون کسی کو کہتے ہیں کسی کو ایم بی اے کہتے ہیں ہاں اس میں چلے گئے تو لہذا اس میں دینی طبقے کو اور باقی ایسے جو معلوم ہیں جو لوگوں کے اخلاق معاشرے کے ساتھ متعلق رکھتے ہیں اس میں کام کیا آدمی ذرا نہیں آئے اگر مولانا مزوری صاحب رحمتہ مولانا شدید صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کرتے کہ بارہ سنگے میرے پاس آتے ہیں سین کاٹتے کاٹتے پھر ان کاشتے کاشتے کو میں آدمی بناتا ہوں اور پھر فرما دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کے علوم کی برکت ہے کہ ان آدمیوں کو اللہ کام کے آدمی بنا لیتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے اللہ ای? جن معاشرہ کا بالکل فالتو کا سمپر سب کا ادھر کو آتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس سے کام کے آدمی نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کام لیتا ہے اور صاحب حیثیت لوگ تو اس طرف آتے نہیں ہندوستان میں بعض ایسے خاندان تھے کہ جن جن کا علمی ذوق و شوق تھا اور علم کے ساتھ رابطہ تھا اور انہوں نے پڑا ہے سنبھالا ہے مطلع لے کے جو اپنا خاندان ہے ان کی اتنی بڑی جائیداد تھی کہ دو سو مظاہرین دو سو مظاہرین کے مکانات تھے مولاس صاحب اور اللہ علیہ والد صاحب کے سات گاؤں زمین تھی ان کے زمین میں سات گاؤں آباد تھے مظاہرین تو نا پڑا ہے پڑا اور اپنے اپنے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کیا ہے تو اللہ نے کام بھی دیا ہے جدید تجربہ ہوا تھا کہ جو لوگ تقلیب میں لگے انہوں نے اپنے بچوں کو شوقیہ داخل کیا تو یہ شوق تو ان کا نا ان کے بچوں کا تو نہیں اور کئی لوگ جو وہاں سے فارغ ہو کر نکلے ہیں تو اتنے پکے دنیا دار بنے ہیں سال سال لگا کے ان کے والدین کو بھی حیرت ہوئی ہے اور یہاں تک کہ ہمارے تبلیغ والے حضرات کو حیرت ہوئی ہے اور اس پر پھر مجھے خود یاد ہے کہ حضرت مولانا پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان میں کہا کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو مولوی بنائیں کہ مستر بنائیں مولوی بنائیں کہ مستر بنائیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہماری ہمارے ہمارے ہماری طرف سے تو ان کو دیندار بنائیں چاہے مولوی بنائیں یا مسٹر بنائیں دیندار بنے کہ مولوی بن کر بھی دیندار نہ بنیں عمل کی توفیق اس کو نہ ہو اس پر پشمان ہو کیوں دین پڑا ہے بڑے افسر بڑے مالدار بڑے تاجر کیوں نہیں بنے تو ایسے یہ ہے کہ مسلسٹ ہو اور دیندار ہو مولوی اور دیندار نہ ہو ہوسٹر اور دیندار دو بڑی غلط اور تاجر کی بات ہے نا ملیشیا hmm? سے کچھ طلبا بیچے ہوئے تھے جامر دین پڑھنے کے لیے اور کچھ بیچے ہوئے تھے انگلینڈ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے ان کی واپسی ہو رہی تھی اور واپسی کے دن ان کے استقبال کرنے کے لیے ان کی برادری ان کے لوگ آئے ہوئے تھے جہاز سے پہلے کچھ سوٹے بوٹے نوجوان اترے تو لوگوں کا خیال ہوا کہ یہ انگلینڈ سے انجینئرنگ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور کوئی سنر لباس میں اترے کہ مصر والے یہ آئے ہوئے ہیں استقبال ملاقات بات جو پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور پگڑیاں لباس میں جو ہے یہ انگلینڈ سے انجینئرنگ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور انگلینڈ سے پڑ, پڑھنے والے جو تھے وہ جماعتوں میں آ میں کئی جماعتوں کے ساتھ انگلینڈ کے ملیشیا کے طرف آ جائیں کے ساتھ چلو یہ وہ ہیں وہ وہاں سے انجینئرنگ پڑھ کے دیندار بن کے آگے اور یہ جو مصرف سے دین پڑھ کے آئے تو ان کو شکر و سروت کی مصیبت میں ہوگی اتنی دین سے دوری ہوگی خیر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہماری طرف سے خواہش ہو کچھ بھی بناؤ دیندار بناؤ دیندار بناؤ بات کی آرد کر رہے تھے جن کے ہاں سائنسی خلاف سائنس کا دور دور ہو گیا نا تو سائنس والے جو ہے تو ساری چیزوں کو اپنی اور سائنسی ترازی میں پڑھنے تولنے لگ گئے حالانکہ سائنس کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کار پردازی انسان کو زندگی کی سہولتیں پہنچانے کے بارے میں زندگی کی سہولتیں پہنچانا اور اس کے دو پہلو اور آگے کریں اس دوست اور آگے شاخیں بڑھائیں زندگی کی سہولتیں پہنچانا اور زندگی کی تباہی کا سامان پیدا کرنا اسلح اور جدید بم اور تائش کا سامان پیدا کرنا یہ تین اس کی بنیادیں زندگی کی صورت زندگی کی اس لیے صورتیں مہیا کرنا اور مزید یہ کہ زندگی کے لیے تباہی کا سامان اصل کی شکل میں پیدا کرنا اور زندگی کے لیے تائش کا اور بیر کا سامان پیدا کرنا آج جو یہ ساری دنیا میں تو یہ کوئی دنیا اسلام نے پھیلا ہے جی جی خیریت ہے جی اللہ کا خواہ آج میں نے رکھا ہوا تھا آج سن لی میں نے جی جی بس کیسے راضی کر دیے جی بار کوئی دراضی نہیں ہے جی جی اللہ کے سوال ہے جی وہ ہو گئے لیکن اس میں جو ٹونے ہیں نا وہ میوزک کی ہے تو ساتھی اس کو لے جا کر میوزک کو بدل کے کوئی سادہ اس میں آواز لگائیں گے جی نہ بسم اللہ اللہ اکبر کو ڈتون کے لیے استعمال کرنا بیک بھی ہے نا جی نہ وہ نہیں لگا سکتا خالی گھنٹی اچھا اچھا اچھا اس کو ڈھونڈیں گے پھر انشاءاللہ اللہ نہ وہ کو تو میرے دکان کمزور ہے اور خیالی بھی ہوتی ہے طبیعت میں نہ آواز سنتا ہوں نہ سنتا ہوں جی آج جمعر کو میں ہوں گا ان شاء آج جمعے کو ٹھیک ہے ستائیس چوبیس پچیس چھبیس تیئیس پر ہمارے سفر ہے جدو کے ان یہ لاہور کراچی نہ کیا کرنے تھوڑا وقت ہے زندگی جلدی ہے نہ کوئی اپنے ذاتی کام ہے چلے ان کی بات سے بات زیادہ نا رائمنڈ میں ٹھیک کرتے تھے تو ہیلو ہیلو کرتے تھے تو ہم تو بھی والے لوگ تو جھلک ہے کیا کر را لہ لہ ہو کر کیا کرو منتبہ کیا تو جو مختلف رضاط و لماز نے کہا کہ ان آوازوں کو عبادت کی نیت کے علاوہ کسی دوسری نیت کسی دوسرے کام کے لیے استعمال کرنے تو بید بھی نہیں بیوہ ایک دو تین آزمائشی آواز ہے آباد کہا کرنا ایسے ہی موبائلوں پرند کو لگانا موبائل کے آواز کے طور پر استعمال کرنا قلموں کو آزاد کو چیزوں کو یہ تو بیس عبادت کی نیت کے علاوہ جہاں تک کہتے ہیں کہ عبادت کی نیت کے علاوہ بیماریوں کی شفا مسلوں کا حل ہونا اس لیے پڑھتے ہیں تو یہ جائز ہے افضل نہیں ہے جائز ہے افضل نہیں ہے سوا لاکھ بار پڑھا اس لیے کہ میرا کام بن جائے کہ میری ملازمت ہو جائے جس پر ساری عمر ساری, ساری زندگی کام کر کے میں پچاس لاکھ روپے کماؤں گا ایجائے. وہ پچاس لاکھ کو رکھے اگر پھر آگے جنگ کے نمکوں کو رکھے یہ لیتے ہو یہ لیتے ہو تو وہاں کے تو ایک ساتھ کے مقابلے میں ساری چیزیں گئی تخلیقی کی بات کیا ہے کہ وہ لیتا ہوں تو سر یہ سارے اور اس میں طول نہ لگے لہذا یہ جو سائنسی لوگ بیٹھے ہیں مجمع میں کیا ہم بات بار پر کہتے ہیں سم تھنگ ان سائنٹفکیز ان سائنٹفک ان سائنٹفکی یہ کہتے رہتے ہیں کہ غیر سائنسی بات ہے اس میں ہمارا خیال کیا ہوتا ہے یعنی یہ جو ہے یہ غیر مفید بات ہے تو یہاں تک کہ انہوں نے اس جو آگے جو بڑھایا مذہب کو اعمال کو سب چیزوں کو سائنس کے طرح بھی نسولنے لگی اور دہریوں کا پورا کا پیدا ہو گیا جو کہ صرف سائنسی بنیادوں پر سوچتے ہوئے انسار سار ساری چیزوں کو غیر ضروری کراپ دے رہے ہیں حالانکہ انسان کے پاس ضرورت کے سامان سامانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں تباہی کے سامانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں تیش کے سامانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں لیکن یہ انسان بیتکا ہو اس کی تربیت نہ ہوئی ہو اس کے اخلاق درست میں ہوئے ہوں اس کی نیت درست میں ہوئی ہو اس کا جذبہ درست میں ہوا ہو تو یہ تو بیڑیا یہ تو ہے اور اس سارے سامانوں سے زندگی میں آگ لگا دے گا تو اس لیے اخلاقی غلوم اور بزائے یہ تو چیزیں ہیں جو اس انسان کو انسان بناتی ہے اور بنا وہ انسان ہے اگر اس کے پاس تائش کے سامان تباہی کے سامان سورج کے سامان نہ بھی ہوں تو اس کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے کامیاب ہوتی ہے اگر انسان بنا ہوا اور یہ تو بنا ہوا تو اس کے پاس تو ساری چیزیں دے دیں اس کی زندگی تو سلک نہیں میڈیکل کالج کا سیکریٹری کا جو ہیڈ ہے شاگرد ہے ہمارا اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کلینک میں ایک اور بتا بھی یہ بات شکل سورج ہے بہت مالدار ہی بہت اونچے درجے کی نظر آ رہی ہے اگر بیٹھی تو بیٹھتی اس نے جب سے سر گبی نکالی فگریٹ منہ میں رکھاٹ کش ٹکانا شروع کر دی کہتے میں نے اس کے جب باری آلاتے سے کہتے سننا شروع کیے تو اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور میری میرے دل کی سرجری بھی ہوئی ہوئی دل کا اپریشن بھی ہوا ہے اوپن کارڈیک سرجری میری ہوئی ہوئی ہے تو تو آپ کے دل کی اوپن کارڈ سرجری ہوئی ہے پھر بھی آپ سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ تو نہ پیے آپ نے تو اس کو بڑا سوسا ایوری باڈی وائی گئی ہے کہ مجھے hmm. نصیحت کرتا ہے کہ سگریٹ نہ پیو پوچھتا کوئی بھی کہ میں سگریٹ کیوں پیتی ہوں تو میں نے کہا آپ بتایا سگریٹ کیوں پیتے ہیں پھر تو جس جگہ کہا کہ جیل. تو تیس سالوں سے میں اس جیل میں رہ رہی ہوں جو محل رہائش کا تو اس نے کا جیل کہ اس نے حالات بتائے اتنا بڑا خاندان اتنا بڑا مال اتنا بڑا محل اتنے سورج کے سامان اتنی چیزیں چاروں طرف بکری پڑی ہوئی ہیں اور بیچ بھرنے والی عورت کہہ رہی ہے کہ میں یہاں قیدی کی سیز سے رہ رہی ہوں اس کا حال جو ہے وہ اتنی کا پریشانی کا اپنے ہے کہ قیدی کیوں محسوس کر رہی ہے الطاف صاحب الطاف صاحب کا خیال ہوگا کہیں کھانے پینے کی چیز نہیں ہوگی محسوس کر رہی چلے سر ایک دوسری بات آپ اس نہ دیں گے مجمون کو بھولے نہیں نا پڑوسی کے مزدور کی بات کہیں چھ مہینے سال میں ایک دفعہ کیا کرتے ہیں نا کے مزدور جو آیا تو اس نے شکایتیں گی گھر پر کھانا نہیں ہے اور بچوں کو بھوکے چھوڑ کر آیا ہوا ہوں اور مطلب کچھ ملے گا جا کر کھان روٹی بھی سوکھی لے جاؤں گا نہیں ہے تو بس اللہ اللہ خیر سلو تو میں نے ایسے سے کہا میں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ گھر میں تو بہت تل حالات ہوں گے آپ کے اور بیوی کے تعلقات تو بہت تلخ ہوں گے اتنی غربت ہے فاقہ آتا ہے آپ کو آنا پڑتا ہے میں نے کہا آپ کے آلات آپ کے اور بیوی کے تعلقات میں بہت تلخ ہوں گے جبکہ میں کھانا بھی نہیں ہوتا کیونکہ نہیں میں نے سوچا کہ یونیورسٹی میں پروفیسروں کے پروفیسر سرمان کے جو فریج ہوتے ہیں نا گوشت سے مچھلی سے اور پھلوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں دو یا تین دن کھانے پک رہے ہوتے ہیں اور دسترخوان پر خامد بزت کر رہے ہوتے ہیں کہ خامد پلیٹ اٹھتا ہیں اور اس کھانے پر کتنے بلین کھاتے کتنے تل حالات ہوتے ہیں اور بعض اوقات جب خوب گرم ہوتے ہیں تو نرم ہونے کے لیے دوڑ کر میرے پاس پہنچتے ہیں کہ کیسے آپ آئے ہیں جی تو کہتے ہیں سر کھائے کیسے آئے جس کو حالات میں تو پتہ نہیں تو پیچھا میں نے کہا کہ آپ کے حالات میں بہت تلخوں گے بیو بیوی بی کے ساتھ نے کہا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہمارے گھر کے حالات بہت خوشگوار ہیں میری بیوی مجھے تسلی دیتی رہتی ہے کہ یہ کیا یہ آپ فکر نہ کریں آپ پریشان نہ ہوں یہ تصویریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں دور ہو جاتے ہیں سبحان اللہ. امن سکون راحت کا تو آپ کو اصل ہے امن سکون راحت کسی پروفیسروں کو حصل ہے اور امن راہ سکون کا حال آپ کو حصل ہے تو اللہ تعالیٰ امن سکون سامان بھی ایک آدمی کو دے دے امن سکون بھی کو دے دے پھر تو تکسیم میں ننسافی ہوگی تکسیم کی ہوئی امن راہ سکون تو ایک کو ملا ہوا ہے اور امن سکون کا سامان دوسرے کو ملا ہوا ہے وہ بادشاہ والا لطیفہ بھی ہے نا وہ پورا سال وہ نہیں سنایا بادشاہ گزر رہا تھا تو دیکھا کھیتوں میں کسان نے ہل چلایا ہے اور ہل چلا کر درخت کے سائے کے نیچے آ کر ڈھیلے اور وہ خالی زمین پر پڑا ہوا ہے ایسے سر خور, خور, خور, خور کر رہا ہے ایسی نیند سوائے ہوئے جو بادشاہ نے دیکھا مجھے یہ نیند کیوں نہیں جاتی کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے سب چیزیں ہمارے پاس ہو ہم بادشاہ ہیں بخش بن جاتا کے مفتی بیام ہے فتح بھی ہم لگاتے ہیں تو, تو, تو وزیر ایسی مجھے نہ آئی نا تیری شامت ہے وزیر بڑے اور نے کہا بادشاہ سلامت ایک مہینے کی مولت چاہیے چلو مولت مولت ہوگی اس کسان کو جگایا وہاں سے اور ساتھ کیا ساتھ ہو کر کسان نے پایا شاہی مالو نے جو اس کو پہنچایا وہاں کے کھانے اور وہاں کے رام و راہ تو خیر اس نے ماشاء اللہ نہیں ہمارے ملا صاحب کے ساتھ بندیہ خدمات آتا تھا نا تو ایک پلیٹ مٹھائی کھایا کرتا تھا تو لوگوں کو غصہ آتا تھا کہ اتنے مہمانات ہیں لیکن آخر غصہ نہ کریں اس کا ایک مہینہ ہے ایک مہینہ کھائے گا پھر یہ بھی ہماری طرف نہیں کھلائے گا پھر اس کو برداشت نہیں کر سکے خیر کے خو جب اس کی آڈیا میں تھکاؤ تو اتنی کھایا پیا اس کی ساری آئیڈیاں بھر گئی تھی جی. کچھ بدربار کی باتوں کو سمجھنے لگ گیا تو جب سننے لگا اس کو پتا چلا کہ فنان کے ساتھی اطلاع ہے فنانس کے لیے اس کی اتنی فوج ہے اتنا اصل ہے اس کی فوج اس طرح حادث تک آ گئی ہے جب. اور وہ کسی وقت جو کرنا چاہے تو ہم تو آدھے گھنٹے میں ہمارے مرکز تک پہنچ سکتا ہے اور دوسری طرف گئے تو وہ تو ایک گھنٹے میں مرکز تک پہنچ سکتا ہے بات اس کو سمجھ میں آتی ایک مہینے کے بعد تو بادشاہ کو تو صرف نیند آتی ہے اس کی نیند بالکل اڑتی نیند اڑی ہوئی ہے تو وزیر نے بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ وہ کسان تھا سڑک کے کنارے کھیت کے کنارے سویا ہوا تھا وہ نیند نیند آتی ہے نیند کا خاک نیند آتی ہے کیا نی آتی ہے جہاں پر کسی کو نیند آتی ہے تو بادشاہ سلامت وہ خورخر والی نیند جو ہے نا وہ تو اس ماحول کی ہے اس ماحول کے لیے دوسرا استعفہ جو ہے تو بلا جیون صاحب ہے وہ جی ہاں بلاجیمن صاحب استعفی جی؟ ایسا ہے بلاجیمن صاحب بڑے بزرگ ہیں بڑے اللہ کے تلگ والے بندے اور مغل بادشاہ ان کی بہت قدر کرتے تھے بادشاہ کا خیال ہوا کہ ملازیمن صاحب کبھی ہمارے پاس آئے ہیں شاہی مال میں رہے ہیں دربار میں رہیں کچھ دن ہمارے ساتھ گزارے ہم خدمت کریں تو انہوں نے کہا کہ ان بلایا انہیں جب بلایا ملاجیمن صاحب کو ملاجیمن صاحب آئے اب وہ شاہی دربار کا کھانا ہے ہاں جی نمک ہے اس میں تو وہ اندازے کا ہے بادشاہ کے مزاج کا ہے مٹھائی مٹھاس ہو اس کے اندازے کا جی۔ بعض لوگ دعوت پر لے جاتے ہیں نا تو ان کا خیال ہوتا ہے یار ڈاکٹر بھی ہے اس کی عمر بھی زیادہ ہے نہ تو نمک کھا سکتا ہوگا نہیں یہ میٹھی چیز کھا سکتا ہوگا تو کہا کر کرتے دعوت تھی پلاؤ نے پکایا تھا دل کے مریضوں کے لیے نمک نہیں تھا اور پھر نے بھی شوگر کے مریضوں کے لیے کچھ بھی نہیں سبھی تو شاہی دربار کے کھانے ایک دن کھانے کھلائے تو بادشاہ نے محسوس کیا کہ مطلب جیون صاحب کو کوئی مزہ نہیں آیا دوسرے نے بور جی کہاں اور اپنے فن کی عمارت پھر دوسرے دن کوئی مزہ آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کی کیا پکایا جائے اور کس طرح پکایا جائے چاہتے بعد مہمان خوش ہو کر جائے تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ کے لیے کیا پکائے کس طرح پکائے ہم نے کہا کہ سرسوں کا تیل تو کہیں سے منگاؤ اور گڑ بھی منگاؤ کہیں سے <laughs> گڑ بھی سرسوں کا تیل منگایا گڑ بھی منگایا کیا پکایا انہوں نے کہ سراڈا گونتے ہیں گڑ ڈالتے ہیں بیچ میں اتنا پھر اس کو تیل میں ڈالتے ہیں اس کے گلگلے پکتے ہیں والا کسان سارا جو ہے شاہی باورچی خانہ تیل کی بدبو گڑ کی بدبو پھیلی ہوئی اور گل گلے پکایا صاحب نے سے کھائے کہا تو نفاتوں کا پتا تو مضمون کیا تھا جیسے یاد رکھا کیسے یاد رکھے جی شور ہو رہے ہوتے یاد نہیں <تصحیح> تو یہ اللہ اللہ کی شان کو کہتے میں نے دوائی وغیرہ دی کہتے میں سوچ سوچنے لگا جب اس نے بولی تو وہ اس نے کہا کہ میں کیمرے سے پڑی ہوئی ہوں جی اور ایسے ایسے زندگی معیار کیا خاندانی حالات تو ایسے اور آگے جو ہے تو زندگی ایسی پریشانی والی دکھوں والی مصیبتوں والی تو خیر کر رہا تھا کہ جو انسان کی اصلاح ہوتی ہے انسان کی جو اصلاح کی جاتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا رضاولی صفات سے جو مزین کرتے ہیں صوفیہ اور انبیاء امبیال صلاح اسلام صوفیہ اکلام اللہ کے تعلق والے بندے تو اس کے لیے دنیا کو جنت کا نمونہ بناتے ہیں آج ہمارے علماء صاحبان میں سے کوئی نہیں آیا ہوا میں پوچھتے کہ بول خان مقام ادبی جنتان یہ آئے تھے جو ڈبر اللہ سے ر خانقام رد بھی جو بتا اس کے لیے ہیں دو جنتیں جو ڈرا اللہ سے اور جو اللہ کا حضور کھڑا ہو ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں ایک جنت تو ہے آخر جو وہاں جنم کی شکل ملے گی اور ایک جنت ہے دنیا کی زندگی کو اللہ جنت بناتا ہے سبحان اللہ کیا الگ الگ کو تکلیفیں نہیں آتی ہیں تکلیف آتی ہے لیکن جنت ہوتی ہے کیلسلام اتنی بیماری کہ لوگوں نے اس بیماری کے چھوت چھاچ سے نکال کر کے بستی سے باہر کیا بعض روایتوں میں کہتے ہیں کہ بدن میں کیڑے پڑے بعض کہتے ہیں کہ کیڑے پڑنا نہیں کہنا چاہیے کہ بیا نے مسئلہ تکلیف میں نہیں آتے کہ ان کو بدن تکلیف نہ ہو جائے اس طرح آج کہتے کہ بستی نکالا جانا سارا اس بات کی لابت ہے کہ یہ ہوا ہوا ہوگا جب شفا ہو گئی لوگوں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہوئے آپ کو شفا ہوگی ان کا شفا تو ہو گئی لیکن ہر بیماری میں جو دو بار جانب اللہ آواز آیا کرتی تھی کہ یو تیرا کیا حال ہے اس کا لطف جاتا رہا مفتی حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی جب ٹانگ کاٹی جا رہی تھی تو جو نصیحت دینے والا تھا کرن، کرنل گیولا اور جو آپریشن کرنے والا تھا کرنل امیر الدین کرنل امیر باب کو بابائے سریدی کہتے تھے دونوں ان کے برید تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ میری ٹانگ کاٹیں گے بغیر نشہ دیے ہوئے بغیر نشہ دیے ہوئے کاٹیں گے اس پر فیض سلمان ادین محت اللہ علیہ نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ کی ٹانگ بغیر نشے کے کاٹے گی نے بغیر نشے کاٹیں گے آپ کو درد نہیں ہوا درد نہیں کیسے درد نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ میں نے مراقبہ شروع کر دیا کہ آج وہ سواد دینے والے مراقبے اس میں ایسی اس محبیعت ہوئی کہ بس درد کا احساس نہیں ہوتا مم. مم. مم. مم. مم. مم. مم. مم. تو ایسی ہوئی یہ <تصفح> ارشد صاحب ایک گزرے تھے مرد درد میں نے کیا ہوا ہے ان کا پہلے پہلے زمانے میں ٹی بی کا علاج نہیں ہوتا تھا جب بی بہت ایڈوانس ہوتی تھی تو لنگ کو یہ نان فنکشنل کرتے تھے اس لیے کاٹ کر دیتے اور پھیپڑا جو ہے وہ سانس نہیں دیتا حرکت نہیں کرتا تو اس میں گیلنگ ہو جاتی تھی پلاسٹک کے تھے اس پر کافی وقت لگتا تھا اور اجیش صاحب حافظ قرآن تھے تبلیو کی جماعت میں لگنے کے بعد نفس کیا تھا ان کا آپریشن جو ہوا تو انہوں نے بغیر نشے کے کرایا ہے اور جتنی دیر تھی پتہ انہوں نے کتنے بالوں کی تلاوت کی یہ حضرت بلان صاحب کا سنایا ہوا واقعہ ہے ہاں جی ہاں ان کا سنایا ہوا واقعہ ہے اور ڈاکٹر نے آپریشن مکمل کیا یاد میں لگتے ہوئے ایک کا مقام ہوتا ہے یاد میں سباہ یادیں لائی کے باقی چیزوں کے وجود سے فارغ ہو جاتا ہے اتنی محبیت ہوتی ہے بہت بڑھیا رت ہوگی آپ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے ہمارے علاقے ہیں پہاڑوں پر گھاس اگتی ہے گرمیوں میں گھاس اگتی ہے گرمیوں میں گوشت ہی چلتے رہتے ہیں سردیاں جب آتی ہیں تو خشک ہو جاتی اس کو کاٹتے ہیں اور بڑی قیمتی گھاس ہوتی ہے جو کھل ہی ہوتی ہے کھل کی طرف اس, اس کی فیٹ کنٹینٹ اس کا بہت زیادہ ہے اس گھاس تو کاٹنے لوگ جاتے ہیں تو ڈھول باجے بجاتے ہوئے پہلے زمانے کے کسان اب تو مزدوروں سے کام کراتے ہیں پہلے تو خود کام کرتے ہوئے اشرف کو کہتے تھے تو یہ لوگوں کا لوگ کیا کہتے ہیں کھیل بھی ہوتا تھا اور مقابلے کی جگہ پر بھی ساری چیزیں اسی کرتے تھے تو اس نے, کہ با... نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کے دوستوں نے کہا کہ ہمارے اشر ہو رہی تھی اور گھاس کاٹ رہے تھے اور بج رہے تھے میں گیا اور وہ بڑے کسان پھر میں آئے ہوئے کاٹ رہے ہیں جگہ میں گیا ان کے کھانا لے کر گیا تھا تو ایک ایسا گٹیاں بنی ہوئی ہیں کہ اس کے اوپر خون ہے ایسے تو میں نے کہا کہ دیکھو کسی کی کوئی جب وہ ہاتھ وغیرہ تو انگلی وغیرہ نہیں کٹی ہوئی ہے کہ ایک ایک آدمی نے دیکھا میری تو انگلی نہیں جی وہ جو ڈھول بازی کے سر میں آئے نا اور اس نے آئے اس نے سر میں کاٹنا شروع کیا ہے انگلی ہوئی ہے اور آگے کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی درد نہ کو کہتے ہیں اور کو کہتے ہیں. بادن کہ ہارمون کا ایسا لیول ہو جاتا ہے ریلیز ہوتے ہیں باقاعدہ تو اس میں آدمی کا آدمی کی محبیت ہو جاتی طرز یہ کرنی تھی کہ انسان یہ وہ یہ کھانے پینے کی چیزیں اور ضرورت کے سامان اور تعیش کے نقشے اور تباہی کا سامان جو سائنسدار یہ نہیں ہے یہ تو خیالات ہے جذبات ہیں سوچ ہے محبت ہے نفرت ہے دعوت ہے ہاں جی اخلاص ہے اخلاق ہے سب یہ چیزیں ہیں اس میں مطلب سمجھا کہ آدمی آدمی لام شامو پوسنیس آدمیت لام شہم پوسنیس آدمیت جز رضائے کہ آدمیت جو ہے وہ گوشت چربی اور جلد کا نام نہیں ہے آدمی سے گوشت چربی جلد کا نام نہیں ہے آدمی تو سائے دوست کے لذا کے اور کوئی چیز نہیں ہے تو جو آدمی مر جاتا ہے زندگی میں تب یہ جی لوگوں نے آزاد بیچنے شروع کر دیے لماد سے پوچھیں آداب کا بیچنا بھی حرام ہے اور سر کے ٹرانسپلانٹیشن بھی حرام ہے جب ایسے آلات آ جائے تو کیا دنیا بھرنے کے لیے اور اپنے دنیا بندوبست سامان کرتے ہوئے کیا دوست کی ملاقات کو جانا کچھ ہی نہیں چاہ رہا وہ ایک لاکھ کا گردا دکھتا ہے انڈین ہندو دشتے لاکھ کا گردا دکھتا ہے اور مرنے کے بعد وہ ایک پیسے گرد نہیں ہوتا اللہ مضبوط آفن کا روح کے بغیر تو اتنی قیمتی چیز روح کے بغیر کیونکہ قیمت نہیں قتل خطا کا جو قتل خدا کے دیے تھے وہ سو اونٹ ہے سو اونٹ کو آج کل جو ہے تو ضرور دے نا چالیس ہزار میں یہ بندہ پانچ سال پہلے پوچھا تاٹک والوں سے یہ اونٹوں کا لگتا ہے منڈی لگتی ہے چالیس ہزار میں ایک اونٹ لگتا ہے تو چالیس ہزار کو سو سے ضرور تو کتنا بنا جی چالیس ہزار چالیس لاکھ روپئے دیت ہے ایک آدمی کوئی ڈرائم میں غالبان کیلکولیشن کریں تو تین لاکھ بنتی ہے چالیس لاکھ آدمی کہاں سے رہے گی اس آدمی کو سوال کرنا چاہیے بھیک مانگنی چاہیے اور جمع کر کے دے تاکہ یہ بھی مانگتا پر پھیلے اور سب لوگوں کو پتہ چلے کہ جب قصل خطاب کرے گا صحیح آنا ہوگا معاشرے میں اصلاح آئے گی اس کی برادری دے بھی نہیں سکے عام مساری ساری مسلمہ اس کے وار ہے وہ اس کو بھیگ دے جمع کر کے یہ اس کی ادائیگی کرے کتنی قیمتی چیز چالیس لاکھ کے خطے خطاق دیے تھے اور قدر آمد اگر اس کا کوئی کر لے تو اس کی سزا کے, کے ساتھ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے تو کیا زندگی چالیس لاکھ نہیں پچاس لاکھ ایک کروڑ میں خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا یا مجھے معاف کر دے تو میں اپنا دینے کو تیار ہوں خیر جی لیکن یہ تو سوچ فکر جذبات کا نام ہے تو قربانی کے لیے خاص طور سے میں نے یہ لکھا تھا کہ قربانی جو ہے یہ جذبہ قربانی زندہ کرنے کے لیے جانور کا تمثیلی ذبیہ ہے اور ایک اس کا میں نے ماشی پہلو بیان کر دیا تھا کہ اس چیز نے گلا بانی اور مویشی پالنے کی اس کو کیا کہتے ہیں اس کو؟ شعبہ اس پیشے کو اسے اس زندہ رکھا ہوا ہے کہ اس کے شوق کی وجہ سے کسان سالا سال, سال, سال پیسہ مویشی پالتے ہیں اور اس موقع پر اس کی سے بکھتے ہیں اور شہروں سے روزی مزدوری کی شکل میں زیاد کو منتقل ہوتی ہے جبکہ دہائیے اور پرویزی اس چیز کو ختم کر کے اس پیسے کو بھیک کی شکل میں جات کو منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری نفیات اور سوچ کے کون سی چیز بہتر ہے آیا مزدوری کی شکل میں منتقل کیا جائے بھیک کی شکل میں تو پڑا تھا اس کا تو اس نے کہا کہ او جب سبحان ڈاکٹر صاحب بڑا کانسپٹ بنا اس نے کہا تو آپ لوگوں ٹون میں ہم نے جواب دیا کانسیپٹ بنا کے حج بار میں نے لکھا تھا کہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس کے اخراجات ہوتے ہیں اس بار میں نے خاص طور سے لکھا تھا کہ پی آئی اے کو سعودی ایئر لائن کو حج چلا رہا ہے اگر حج نہ ہو تو یہ اتنی ناکام ایئر لائنیں ہوں کہ ان کے چلنے کے آلات ہی نہ ہوں سارا ساتھ ان کے سارے فوائد جو آپ لے رہے ہیں پورے سال مزے کرتے ہیں آپ کو ضرورت مل رہی ہے تو فائدہ یہ دونوں ایئر لائنیں جو ہیں یہ حج عمرے سے کما رہی ہیں اس خیر میں نے لکھا تھا کہ جب آدمی گھر سے چلتا ہے تو ٹیکسی کا کرایہ سے لے کر جہاز کا کرایہ اس کے ملازمین پھر وہاں کا قیام پھر وہاں کی تجارت سعودی عرب کی جو وجود میں آئی ہوئی ہے یہ تو اس کے معاشی پہلوؤں پر میں نے بات کی تھی اور اصل میں اصل میں تو یہ اصل نہیں ہے اصل تو اس کے تربیت اس کا پہلو ہے اور اس سے اوپر بڑھ کر جو ہے روزاء اللہ ہی کا ہے یہ تو اس کی کرنی ہوتی ہے یہ لائی اللہ کرنی ہوتی آج میں بڑے بڑے مشاعر جب جاتے ہیں یعنی ہم سلسلے چلانے والے لوگ جن کے لوگ جیتے اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں ہم جب آج میں جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ چلتے پھرتے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نفس تو کتنی برائیوں کا بھرا ہوا ہے ہم تو کسی جگہ پر آج اور محبت کرنے والے خوشخلاقی بنے ہوئے ہیں کہ چاروں طرف ہمارا خوشخلاق ہی ہے ہم سب لوگ محبت کرتے ہم محبت کر رہے ہیں ہماری لوگ قدر کرتے اس سے ہم قدر کر رہے ہیں ہم میرے لوگ اس علاقے پیش آتے ہیں اس لیے ہم اس ملا کر رہے ہیں اب یہاں اجنبی آدمی کے ساتھ تو میں نہ کر سکا مجھے تو سب سے زیادہ فائدہ ہی ہوا کرتا کہ مجھے اپنے ایپ آنے نظر آنے لگتے ہیں کہ میں اس بات کی تسلی کر چکا تھا کہ میں نے اپنی تربیت کروا لی ہے اور میں سیکھ چکا ہوں اب اجبی آدمیوں کے ساتھ جو میں نے برتاؤ کیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ میں تو اسی طرح کا اندرا بگڑا ہوا آدمی ہوں جیسے کہ پہلے ہوا کرتا یہ تو اس ماحول نے مجھے بنا دیا ہر طرف سے محبت خدمت اعزاز قدر خوشخلاقی معاشرہ مجھے دیتا ہے تو یہ ساروں طرف سے یہ چیزیں مجھ پر برس رہی ہوں پھر اگر میں نے تو ضرور دینا آدمی کیا السلام علیکم جی تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں خزاک پلکار کو نہیں, نہیں کہہ سکتا کہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تو کسی کسی آدمی کو خلافت ملی کسی بزرگوں کی طرف سے اس بات کو پڑا تو اس کے اوپر سر چلایا سر بنا اس نے کہا کہ ہاں. واقعی. یہ بات اس نے راز کی گئی ہمیں تفریح بھی ہوگا اس سے احساس ہوتا ہے اور کیا تو مادیت تو انسان کے مسائل کا حل نہیں ہے اس کے مسائل کی بنیاد روحانیت ہے مادیت اس کتابیں ہے پلاؤ مرغے نہ ملے تو دال ساگ روٹی وہ بھی نہ ملے تو خشک روٹی ہے. وہ بھی نہ ملے تو جہاں جانوروں کے لیے خشک روٹیاں لوگ جمع کرتے ہیں دس پندرہ روپئے کلو آٹا ہے اور پانچ پانچ روپے کلو سفی روٹی جو ہے وہ بک رہی ہے تو بس وہی مسئلے کا حال ہے ہمارے گھر والوں نے کہا کہ کے جو پیسے آئے ہیں مجھے دو کہ میں کسی کو دو دوں گی میں نے کس کو آپ کہا کہ ایک عورت آتی ہے اس کے معذور بچے ہیں اور خود بھی بہت عدید ہے اور سب جگہوں سے خوش ٹکڑے جمع کرتی ہے اور ان کو لے جا کر پانی میں بھگوتی ہے تو اس کے ہاتھ پیروں سے معذور بچوں کو کھلاتی ہے تو اس میں بہت خوش ہوتے ہیں بچے. اللہ, اللہ>, اللہ, اللہ. آپ کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ نیم دکڑ اللہ ادھر کر دے تو ہم اپنے ایمان باقی میں رکھ سبحان اللہ. کا خراب کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو یہود نے مذاق اڑایا کہ ملو شاہ اللہ آتما کیا ہم لوگوں کو کھلائے ہیں جن کو اللہ نہیں کھلانا چاہتا وہ رباکہ تھوڑا ہی کیا ہم ان کو دیکھا جو کو ہوتا ہے کرتے کی جان نکلتی تو آگے کیسی آئے تمہارہ تمہارے یہ جی؟ تو کھلی گمرائی پڑے ہوئے ہاں ہمارے آر کے ذمہ ہے جب ایسے حالات ہم دیکھیں ایسے لوگوں کو دیکھیں یہ اپنے ہمارے بس میں ہو سکتا ہے ہم اپنی طرف سے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں ان کی تکلیفوں کا ازالہ کریں خدمت کریں باقی چل رہا ہے شان دھنیہ ہمارے لیے ایک کتاب حوی تھا بولیا کون لائے کو میں نے کھوڑا پڑھنا شروع کیا اس میں نے کیا ہوا تھا کہ ایک کھان دی کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے بنی مرغی آگے پڑی ہوئی آج کی فوری ری نہیں ہر کسی کے آگے بری برگی پڑی <laughs> اس نے بھیک بھی مانگنے والے آواز لگائی پھر اس نے جا کر بے روز کیا ڈانٹ ڈپٹ کر کے بگایا بس اس پر تنگستی آج بندے بندے اتنا تنگ دست ہوا کہ بیوی بی کو اس نے طلاق دی بیوی بی نے دوسری شادی کی اور ایک جگہ ایک دفعہ وہ عورت اس کے کھان بیٹھی ہوئے کھانا کھا رہے تھے بروئی بنی ہوئی تھی باہر سے آواز لگائی تو اس نے اس کو گھر والی کو بھی دیکھ کر کہ اس کو دیکھ کر آ جاؤ وہ دیکھ کر اندر آئی اور رو رہی ہے رات کیوں رو رہی ہے میں نے کہا بھی مانگنے والا آدمی میرا پہلا خامن تھا اور اس طرح ایک واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ اس نے ایک فکیر کو دتکارا تھا اس پر جو ہے تو اس کے حالات خراب ہوئے یہاں تک کہ مجھے اس کو طلاق دینا پڑی اور سر ہم اس حال میں ہے اس نے کہا خدا کی قسم جس فکیر کو درکار کر دکھا دیا گیا تھا وہ میں تھا اس میں بالا کوٹ کے علاقے میں پینتیس سیکنڈ میں اللہ نے شاہ کو گدا بنایا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوا اور سرونا نے چند دنوں میں گدا کو شاہ بنایا ہے زمزلے کے جو پیسے آئے ہیں نا ان کو جاب کے دور نے کھایا ہے اس کا ریکارڈ میرے پاس ہے جی ہیں جیسا اور جن کے اوپر ملوں کے حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ملے بیٹھے ایک شکشا بنے ہیں پیٹ کو آگ سے بھرا ہے اور اورنگیب المگیر رحمتہ <تصفح> اللہ علیہ ایک آدمی نے شکایت کی واقعہ ہمیں تاریخی واقعہ ہے تاریخی واقعہ کتنی بنیاد نہیں ہوتی ہے صحیح ہو تو اچھی بات نہ ہو تو لدیز تو نہیں کہ ہم تم اس کی اٹھائے ہیں فراہم رمبیر آپ نے دیکھا ہوگا جلم سے ادھر ایک قدر ہے اس کے غریب آدمی نے شکایت کی کہ آپ کا سوبے آپ کا کوئی سوبیدار ورنر <تصفح> <تصفح> کو سوبیدار کہتے تھے یا کوئی جرنیل گزرا ہے ہمارے علاقے سے میری بیٹی کے بارے میں سے کہا ہے کہ مجھے پسند آئی ہے میں جب واپس آئے گا تو میں لے کے جاؤں گا اور فلانا دن اس سے آ کر لے کے جانا ہے زور سے لے کے جا رہا تو اس نے گھوڑا دلایا اور جا کر زر مقیم ہو گیا جب آج میں آ کر دستک دی تو اس کے لئے نکلا السلام علیکم کیا حال ہے کس دی آئے ہیں آپ ہاں مسلمانوں کی میری کردان در شہن شاہی فکیری کردان ایسے لوگ تھے میں نے بولیا علم صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا ہے وہ کسی کے جلسے میں تھا مسجد کے مولوی کے اجرے کے بغیر کسی جگہ قیام نہیں کرتا تھا کسی خان خوانین کے بیٹھکوں میں حجرا میں میں آخر سر بس واقع سنا دیں آپ کو پھر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ عالم کے کی واقعات میں تاثیر ہوتی ہمارے علاقے کے مفتی ہیں کہتے ہیں میں جیل میں گیا دیکھا میں نے بولیا صاحب جیل میں میں نے کہا کہ کہتے ہیں میرے استاد تھے میں استاد جی جی سے چل دے مجھے بچے کھانا جیل تھا چولے ملک لچر روان دے وہ جیل کے بڑے مقابلے کے بنے امنا. تو کہتے میں نے کہا کہ مجھے تو علاقے کے خوانی میں جیل میں ڈال دیے کیونکہ الیکشن آئے گا تو میں مجھ سے فارغ ہو جائیں گے کیونکہ اس الیکشن کو جی؟ آ... کہاں جا رہے ہو جی کدھر جا رہے ہو وہ سہر کو کہے کہ پھر ملے مجھ سے سہیل کو کہنا کہ مجھ سے ملے بات کو سمجھے جی ہاں نا نہیں نہ جا. اب جائیں جی اتنا کام تھا آپ کے ساتھ ساری باسمہ ماتا بھیا جلسہ کے تو میں نے کہا تم جیسے جلسہ ہمارے لیے کرو گے تو ان دونوں تھا تو کہتے میں سیکریٹریٹ کی مسجد کا امام تھا اور سارے سیفٹی وغیرہ میرے منہ خریدی ہوتے تھے کہیں میں نے درخواست لی پھر آپ پھرا ہوم ڈپارٹمنٹ چاروں سے کرتے کرتے ان کی چھوٹنے کا فیصلہ کرا دی دیتے رات کو آئے جلسہ کی کیا نے بارہ بجے تک تقریب کی تو میں نے کہا کہ سر یہ فلاں ہمارا چودھری اس کے گھر پر آپ کے لیے ماش پاگل تھا مسجد کے اندر میری رات ہوگی خیر وہاں کے لیے بندوبست کیا دو بجے مجھے ایسی آواز آنے لگ گئی جس طرح کہ جانور دبا کیے ہوتا ہے اور وہ خور خور کرتا ہے علاقی ہیں خورڑے گی جس نے کہا کہ میں الگ خورڈے گی چلو جی اپنے دستوں نے مسئلہ بنا لیا جی. شاید آج مر رہا ہے اندر اور مر گیا اس مارج میں آیا تھا خیر کیا میں احمد گھر کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ میں کیا ہوا تھا پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگ رہا تھا اور دعا میں ایسا رو رہا تھا جیسے کہ جانور سے بخشی جی ہوا تھا رضی والی رحمتہ اللہ علیہ قرآن کا حافظ پانچ ہزار احادیث کا حافظ سنجان بولی صاحب پانچ ہادی کا حافظ نہیں ہے پانچ ہادی ہزار حادث کا حافظ نہیں ہے اور یہ لکھ کر اس کی مزدوری اور ٹاپی اور سلائی کی مزدوری پر اپنا اور اپنے بال بچوں کا خرچہ اس اور شاہی خزانے سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا یا ایک دفعہ لکھ رہا تھا تو اس میں ایک لفظ دو بار آتا ہے ایک آدمی ساتھ بیٹھے کہا یہ لفظ آپ نے دو بار لکھ دیا ہے تم نے ایسے پنسل سے اس کو نشان کر دیا جب میں چلا گیا تم نے اس کو مٹا دیا پنسل کے نشان خادم نے کہا کہ وہ آدمی جو کہا تھا کہ دو دفعہ آپ نے لکھا ہے تو آپ نے پھر اس کو مٹا دیا انہوں نے کہا خدا دو دفعہ ہی ہے اس جگہ پر لیکن میں نے کہا کہ ایسے ہی اس کا دل خفا نہ ہو اس پہ ایک مشورہ دیا ہے اس کا دل خفا نہ ہو اس لیے میں نے نشان لگا دیا تھا کوئی عالم نے کہا کہ کھانا آپ شاہی دسترخوان پہ کھائیں گے کہ ہمارے دسترخوان پر کھائیں گے کہا کہ آپ کے ساتھ کھائیں گے انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایک کوئی ایک معمولی سے چوزے کو بالا ہوا ہے کافی سارا پانی والا شوربہ ہے بس پہ روٹی بہت رہا وہی کھانا کہ میرے کفن دفن کا بندوبست سے کرنا تو اس کی آمدنی میں کتنے پیسے لگے تھے اس کے کفن قبر کھوٹ میں ساری چیزیں اس سے okay. <سؤال> <سؤال>